رحمن الحیم علامہ صلی اللہ محمد علیکم وحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے مرتبہ حضرت میں الم اللہ السلام رضوت اور فلاحت سلسلہ باوی طارت صبح نمبر بیس دس نمبر اٹھائیس